جز اٹھارہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے سورہ مومنون المینون نام پہلی ہی آیت قد افلح المینون سے ماخوز ہے زمانہ نزول انداز بیان اور مضامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے پس منظر میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور نہیں پکڑا ہے آیات پچہتر اور چھیتر سے صاف طور پر یہ شہادت ملتی ہے کہ یہ مکے کے اس قہد کی شدت کے زمانے میں نازل ہوئی ہے جو معتبر روایات کی روح سے اسی دور متوسط میں برپا ہوا تھا اروا بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر ایمان لا چکے تھے رحمان بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوتے دیکھ رہے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا پھر آپ نے اس صورت کی ابتدائی آیات سنائی حوالہ احمد ترمزی نسائی اور حاکم موضوع اور مباحث اتباع رسول کی دعوت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے اور پوری تقریر اسی مرکز کے گرد گھومتی ہے آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ہے ان کے اندر یہ اور یہ اوساف پیدا ہو رہے ہیں اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت کی فلاح کے مستحق ہیں اس کے بعد انسان کی پیدائش آسمان و زمین کی پیدائش نباتات اور حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آسار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ توحید اور معاد کی جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے پیغمبر تم سے کہتا ہے ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام عالم گواہ ہے پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے ہیں جو بظاہر تو قصے ہی نظر آتے ہیں لیکن دراصل اس پیرائے میں چند باتیں سامعین کو سمجھائی گئی ہیں اول یہ کہ آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دعوت پر جو شبہات اور اعتراضات وارد کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں پہلے بھی جو انبیاء دنیا میں آئے تھے جن کو تم خود فرستاد الہی مانتے ہو ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبق کیا بتا رہا ہے اعتراضاد کرنے والے برحق تھے یا انبیاء دوم یہ کہ توحید و آخرت کے متعلق جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم دے رہے ہیں یہی تعلیم ہر زمانے کے انبیاء نے دی ہے اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج نہیں پیش کی جا رہی ہے جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو سوم یہ کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات سن کر نہ دی اور ان کی مخالفت پر اصرار کیا وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی چہارم یہ کہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ سب لوگوں کے تبازاد ہیں ان میں سے کوئی بھی من جانب اللہ نہیں ہے ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیوی خوشحالی مال و دولت آل اولاد حشم و خدم قوت اور اقتدار وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہوں اور اس بات کی دلیل قرار دی جائے کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کو محبوب ہے اسی طرح کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا اس سے اور اس کے رویے سے ناراض ہے اصل چیز جس پر خدا کے ہاں محبوب یا مغذوب ہونے کا مدار ہے وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی اور راست بازی ہے یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی اس کے علمبردار سب کے سب مکے کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنی جگہ خود بھی یہ گھمن رکھتے تھے اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے اور جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ان پر ضرور خدا اور دیوتاؤں کا کرم ہے رہے یہ ٹوٹے مارے لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں ان کی تو حالت خود ہی بتا رہی ہے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور دیوتاؤں کی تو مار ہی ان پر پڑی ہوئی ہے اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ قہت جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تمبی ہے بہتر ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھلو اور راہ راست پر آ جاؤ ورنہ اس کے بعد سخت تر سزا آئے گی جس پر بلبلا اٹھو گے پھر ان کو اثر نو ان آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہیں مدعا یہ ہے کہ آخیں کھول کر دیکھو جس توحید اور جس حیات بادل موت کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہا ہے کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے آثار پھیلے ہوئے نہیں ہیں کیا تمہاری عقل اور فطرت اس کی صحت اور صداقت پر گواہی نہیں دیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں تم بھلے طریقوں ہی سے مدافعت کرو شیطان کبھی تم کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کرنے پائے خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی بازپرس سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں تمبیح کی گئی ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے پیروں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے هم فی جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں والذین لغویات سے دور رہتے ہیں هم لزکاة فاعلون زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں وین فور جم حاف اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یعنی اوریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے دوسرے یہ کہ وہ اپنی عصمت اور عفت کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی جنسی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے جن فعیم سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک کے یمین میں ہوں یعنی لانڈیاں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں اسلامی حکومت کی طرف سے کسی کی ملک میں دے دی جائیں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے فمن البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں والذین ہم لی اماناتہم و عہدہم راعون اپنی امانتوں اور اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اک ہوں الوارثون یہی لوگ وہ وارث ہیں اللہ دین ارسون الفی ہوں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَتٍ مِن طِيمٍ ہم نے انسان کو مٹی کے سچ سے بنایا تم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا سخال کو نپو فت پتل سخالا کونل مبت سخالا کونل خالٹی پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا یعنی اگرچہ یہی کچھ جانوروں کی تخلیق میں بھی ہوتا ہے مگر اللہ نے اس عمل تخلیق سے انسان کو ایک اور قسم کی مخلوق بنا کر کھڑا کیا جو حیوانات سے بالکل مختلف ہے تم نمکھ پس بڑا ہی با برکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر تم نکم یمتی تاسو پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے کنل خل کی غافی اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے غالباً اس سے مراد سات سیاروں کی گردش کے راستے ہیں اور چونکہ اس زمانے کا انسان سبا سیارہ ہی سے واقف تھا اس لیے سات ہی راستوں کا ذکر کیا گیا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں ہیں تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں پہلے ترجمے کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے یہ سب بس یوں ہی کسی اناڑی کے ہاتھوں الل ٹپ نہیں بن گیا ہے بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے اہم قوانین اس میں کارفرما ہیں ادنا سے لے کر اعلی تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت نظر آتی ہے جو بنانے والے کی حکمت پر دلالت کرتی ہے دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں اس کی کسی حاجت سے ہم کبھی غافل اور کسی حالت سے کبھی بے خبر نہیں رہے ہیں کسی چیز کو ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا ہے کسی چیز کی فطری ضروریات فراہم کرنے میں ہم نے کوتاحی نہیں کی ہے اور ایک ایک ذرے اور پتے کی حالت سے ہم باخبر رہے ہیں اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ من نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا لکم فيها فواكه كثيرة ومنها پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو شا تخروج پوری سین وہ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تورے سینا سے نکلتا ہے تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی مراد ہے زیتون جو بحر روم کے گردو پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے تور سینہ کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین مقام تورے سینا ہے اس درخت کا وطن اصلی ہے وَإنَّ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَة نسخی اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ افلا تتقون ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو فکر بلدی نومی مہد اشو مسری دیات فب بلاک اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے انہوں اللہ تم فتح بسو بھی کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے کولابیوں سرنی بھی مدب نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرماس نائل فل کبھی نینج امون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 ہم نے اس پر وہی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کے مطابق کشتی تیار کر پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و ایال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا اب یہ غرق ہونے والے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی اور کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے نفی دل آیاتوں خل مبتلی اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں تم شہم قوری ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کے قوم اٹھائی فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو وقال اتروف نہ ہوں فی الحت دنیا مہد بشم کم یلومت کلو یلوم مت کلو نو شب مت شبو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے وَلَئِن أطعتم بشراً مثلكم ان کم ال خاص اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اتاد قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے اکم کم الا متم کم تم تو راڈم کمرجو یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے آد بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہی ہم کو مرنا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھر رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقزیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر گے بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا دور ہو ظالم قوم تم نم قرون آخرين پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائی کم امت اجلح و میست خرو کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی اوسل نسل ن تل مجمو سو کلبو اچ بجال ہوں احدی فبو دل کلو منو پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس, کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے موسا سلطان پھر ہم نے موسا اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا سلطنت کی طرف بھیجا نو منالی مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی فکالو ان شائنی مسلم اب کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے موسل اور موسا کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں هما الى ذات اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں وإن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم فاتقون اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھی سے تم ڈرو پاؤ امر بَيْنَهُمْ زبر کلو ہز بری مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے, ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک سبون اندیم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں نسیروں بل یشو تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں نہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے ان من خشیت حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں والذین جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں والذین ہم بربهم لا يشركون جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے والذین یؤتون ما آتا و قلوبهم وجلتن انہم الى ربهم راجعون اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا یعنی ہر شخص کا نام عامال جس میں اس کا سب کچھ کیا دھرا درج ہے بَلْ قُلُوبُهُمْ فی غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے سورو اب بند کرو اپنی فریاد و فغ ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی قد كانت اعقابكم میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے مستقبری نبی سمیون تجو اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے افلم القول ام جاءهم ما لم تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا کیا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ تھی ام لم يعرفوا فهم له یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں ام بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنو ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ اَهْوَانِ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ تو, تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے وہ ان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ پیل نیبو مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں وَلَوْ مَا مِنْ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے مراد ہے وہ قہت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بےسط کے بعد چند سال تک بر پا رہا وَلَقَدْ لِرَبِّهِمْ وَمَا ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ آجزی اختیار کرتے ہیں مبلسون البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے مَّا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیئے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ہوا کمفل ہی تشرو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے گردشِ لیل و نحار اسی کے قبضِ قدرت میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ بل قالو قال کال مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں کالو اتن و کن تور دوں اوام دوں یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں یہ محض افسانہ ہائے پارینا ہے ان کو ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے قل افلا یہ ضرور کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے کل مو ابو سماچی سب اب شیلا ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے سیون الفلا تت یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو تو کلو ولا رو جا ان تم تالمو ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا سیون یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں یعنی اپنے اس قول میں جھوٹے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدائی کی صفات اختیارات اور حقوق یا ان میں سے کوئی حصہ حاصل ہے اور اپنے اس قول میں جھوٹے کے زندگی بعد موت ممکن نہیں ہے ان کا جھوٹ ان کے اپنے اعترافات سے ثابت ہے ایک طرف یہ ماننا کہ زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کی ہر چیز کا مختار اللہ ہے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدائی تنہا اسی کی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی جو لامحال اس کے بندے اور مخلوق ہی ہوں گے اس میں کوئی حصہ ہے یہ دونوں باتیں سریح طور پر ایک دوسرے سے متناقض ہیں اسی طرح ایک طرف یہ کہنا کہ ہم کو اور اس عظیم و شان کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور دوسری طرف یہ کہنا کہ خدا اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا سریحن خلاف عقل ہے لہذا ان کی اپنی مانی ہوئی صداقتوں سے یہ ثابت ہے کہ شرک اور انکار آخرت دونوں ہی جھوٹے عقیدے ہیں جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں بہلو الم خلب اب ہوں بل میں يصفون۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ارشاد محض عیسائیت کی تردید میں ہے نہیں مشرقین عرب بھی اپنے معبودوں کو خدا کی اولاد قرار دیتے تھے اور دنیا کے اکثر مشرقین اس گمراہی میں ان کے شریک حال رہے ہیں اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں عالم الغیب کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں رب ما اے نبی دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبتلا ہونے کا فی واقع کوئی خطرہ تھا یا یہ کہ اگر آپ یہ دعا نہ مانگتے تو اس میں مبتلا ہو جاتے بلکہ اس طرح کا اندازے بیان یہ تصور دلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق چیز وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ گناہ گاروں ہی کو نہیں نیکوکاروں کاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ <لَقَادِرُونَ> اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں ان دفع ملتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين اور دعا کرو کے پروردگار میں شایاتی کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں رَبِّ أَن بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال تو ارجعون یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں لال تم ہوں کو میو رخلاسوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک برزخ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اور دنیا کے درمیان ایک روک ہے جو انہیں واپس جانے نہیں دے گی اور قیامت تک یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کی اس حد فاصل میں ٹھہرے رہیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جوہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے مپت موازین فلا اکم الفل اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے ومن خفت موازین فلا اکلین خس خس افسہم فی جہنم خالدون اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے تُمْ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا آمنا لنا وارحمنا وانت خیر تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رہیم ہے منهم تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی زد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے انی مل میں بھی میں سوباؤ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں اور کم لم فل اور پھر اللہ تعالی ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم <تصفيق> وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے اولا بس إِلَّا قَلِيلًا ان أَنَّكُمْ کم تم ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا بس نہ تو جاؤ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے فتعال الحق لا الا هو رب العرش پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرشے بزرگ کا میں اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے لیے اپنے اس فیل کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے وَقُلْ رَبِّ اے نبی کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے